الحمد لله رب اللہ رب العالمین واشد اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََد الشري واشدد المبعوث رسولبرحمت علمين وبعد معزز ناظرين و سامعين حرم میں وضو کا آسان طریقہ کے نام پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں مفتی صاحب نے فوارے سے وضو کا آسان طریقہ بیان کیا ہے جس میں بیان کرتے ہیں کی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو کے فرائض میں سے نہیں ہے اس لیے اس کے بغیر بھی انسان کا وضو ہو جائے گا اور پھر انہوں نے فوارے سے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کی کیا اس طریقے سے وضو کرنے سے انسان کا وضو ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا وضو بالکل نہیں ہوگا اس لیے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی ودو کے فرائض میں سے ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یادین عاما تم علیہ صلاح فخر سلو وجو حکم اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو فخر سیلو اپنے چہروں کو دھلو وجہ کے اندر چہرے میں منہ بھی ہے اور ناک بھی ہے وہ دونوں چہرے ہی کے اندر آتے ہیں لہذا جب تک کلی نہیں کی جائے گی اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا جائے گا اس وقت تک انسان کا وضو نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ایک فرض چھوڑ دیا اور اللہ کرسور صلی اللّہ علیہ و کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کے اندر بھی وضو کرنے کا اور ناک میں پڑھانے پانی چڑھانے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کرسور صلی اللّہ علیہ و نے اس صحابی کو جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ان کو وضو کا طریقہ بتایا اور نماز کا طریقہ بتایا تو فرمایا تو مزمد جب تم وضو کرو تو کلی کر لیا کرو اس سے معلوم ہوا کہ کلی کرنا یہ وضو کے،, وجو کے فرائض میں سے ہے اسی طریقے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ بالق کہ ناک میں پانی چڑھانے میں طاقت سے کام کرو یعنی خوب زور سے پانی چڑھاؤ ہاں اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو زور سے پانی نہ کھینچو اس میں آپ نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ انسان اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو ناک میں پانی چڑھانے میں تیزی کھینچے پانی کو استثاق کرے اور پھر اس کے بعد پانی کو جھاڑے ناک کو جھاڑے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی وضو کے فرائض میں سے ہے اور صحابہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا سب نے یہی بیان کیا کہ آپ جب بھی وضو کرتے تھے آپ کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی چڑھاتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو کے فرائض میں سے ہے اگر کوئی اس کو چھوڑ دے گا تو سادمی آدمی کا وضو نہیں ہوگا یہاں کچھ لوگوں کا اشکال ہو سکتا ہے کہ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں گرچہ ذکر نہیں ہے کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اس کا ذکر ہے سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے قرآن کا معنی بیان کرتی ہے لہذا آپ کی حدیث اور سنت میں جو چیز آ گئی اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو کے فرائض میں سے ہے اس کے بغیر انسان کا وضو نہیں ہوگا اور جب آدمی کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو آدمی کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اللہ کےسول کے کی حدیث ترمیز ابو داعود کی صحیح روایت لا و لمن اللہ وضو والا جس آدمی کا وضو نہیں ہوگا اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی ایسے مسلم کے روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عرماتے کہ اللہ کے سل نے فرمایا اللہ اقبال صلاحطن بغیر تہور بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا ہے ولا صد میں غلول اور نہ ہی خیانت کا صدقہ اللہ اربامن پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے اس طریقے سے عمر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے. یہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے وضو کیا اور اپنے پاؤں میں ناخون کے برابر جگہ چھوڑ دی پانی نہیں پہنچایا فا اب سرنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا فقال عرج فن وضوق تم جاؤ دوبارہ اچھی طریقے سے زو کر کے آؤ فرض آ تم مسلح پھر وہ گئے اچھی طریقے سے کر کے آئے پھر انہوں نے نماز پڑھی تو سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان جن چیزوں کو دھلنا ضروری ہے فرائض میں سے اگر چھوڑ دے گا تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا ناخون کے برابر انہیں چھوڑا تھا لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ جاؤ پھر سے ادو کر کے آؤ اور دوبارہ انہوں نے ادو کیا اور اس کے بعد آ کر کے انہوں نے نماز پڑھی تو اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے سراہد کے ساتھ لیکن چونکہ وجہ میں وجہ کے اندر چہرے میں منہ اور ناک دونوں ہے لہذا اس کے اندر چیز آ جاتی ہے اور پھر نبی کی سنتوں میں اس کا ذکر موجود ہے اس کا دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ قرآن میں کان کے مسئلہ کرنے کا بھی ذکر موجود نہیں ہے اللہ فرماتا ہے یادن عام تم فخل حکم و عیدیہ کمل مرافیق وم صحب روم و ارج الکمل کا ابین اللہ ابراہمی نے سر پر مسئے کرنے کا حکم دیا کان کا ذکر نہیں اس کے اندر لیکن جب تک انسان کان پر مسے نہیں کرے گا اس وقت تک انسان کا مسئے درست نہیں ہوگا اور انسان کا وضو نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ نبی کی حدیث نے بتا دیا ہے کہ جو کان ہوتے ہیں ان، یہ سر کے اندر ہوتے ہیں اللہ کے سرکیث العدنان مینار راس یہ ترمیدی ابوداوت ماجہ کی صحیح حدیث ہے اور اس کے را... را... راوی بہت سارے صحابہ ہیں جیسے ابو مماما الباہلی ابو حیرا عبداللہ بن مناس اور دیگر صاحب کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کان کا مسئلہ کرنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ کان بھی سر میں داخل ہے اللہ کے رسول حدیث سے اسی طریقے سے چہرے میں انسان کا منہ اور ناک داخل ہے اور کلی کرنا اور اس طریقے سے ناک میں پانی چڑھانا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہوگا جس طریقے سے کہ کان پر مسئلہ کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے اگرچہ کان کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے نبی کی حدیثوں میں ہے اس لیے اس پر بھی مسئلہ کرنا انسان کے لئے ضروری ہوگا لہذا میں عوام سے کہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ مفتیوں کے چکر میں نہ پھنسیں اپنی نمازوں کو خراب نہ کریں الحمدللہ سعودی عرب نے حرمین شریفین کے چاروں طرف وضو کرنے کی اور اس طریقے سے ہمامات وغیرہ کا جال بچھا دیا ہے اور خود حرم میں پاک کے اندر ہر میں مکی کے اندر صحیح کرتے وقت پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں وہاں جا کر کے آپ وزو کر سکتے ہیں زمزم پانی کے کولر ایسی طباء ختم ہوتے ہی وہاں انہوں نے وضو کرنے کی جگہ بنا رکھی ہے جا کر کے آپ وہاں وضو کر سکتے ہیں اور اگر فرض کریں کہ آپ نے وضو کیا وضو کے لیے اپنی جگہ سے گئے اور جماعت آپ کو نہیں ملی تو کم سے کم آپ کی نماز تو صحیح ہو جائے گی اور آپ کو اذر ملے گا کیونکہ اگر آپ کا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی اور آپ کا جو ہے وضو اور نماز وضو ہی نہیں صحیح ہوگا تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اور جب نماز نہیں صحیح ہوگی تو آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی ازر نہیں ملے گا اس لیے آپ وضو کر کے نماز پڑھیں اور کی جب تک کلی اور ناک میں پانی چڑھائیں گے اس وقت تک آپ کا وضو نہیں ہوگا ساتھ ہی ساتھ آخر میں بات بیان کر دوں کہ فوارے سے آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ تمام چیزوں پر عمل کریں گے واجبات اور فرائض پر عمل کرتے ہوئے نبی کی سنت کے مطابق اگر آپ وضو کرتے ہیں تو فوارے سے بھی آپ کا وضو ہو جائے گا لیکن چونکہ مفتی صاحب نے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے بارے بیان کیا کہ یہ کرنا ضروری نہیں ہے اس لیے یہ ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے بغیر انسان کا وضو نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے گردن پر مسے بھی کیا حالانکہ گردن پر مسے کرنے کا کوئی ثبوت صحیح حدیثوں سے نہیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہربلامین ہمیں اپنے دین کی سمجھتا فرمائے امین و صحابینا محمد والا علیہ و صاحب عین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ